بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ربشر صدری ویسر لی امری من رب الج ہم ان شاء رب سورت العام ہم انشاءاللہ ایک الانعام اکیاون نمبر 151 سے 154 تک پڑھیں گے سب سے پہلے ان آیات کی مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ انسان جو غافل ہے جاہل ہے وہ رب کے اتارے ہوئے قانون کو چھوڑ کے اپنے آبائی دین کو اپناتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ویسے ہی کریں گے جیسا کہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حرام کرتا ہے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حلال کرتا ہے اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے جو چیزیں حرام ہے تفصیلی بیان میں نو چیزوں کا ذکر ہے اس کے بعد دسواں حکم ایک دیا کہ احاطہ سیراتی مستقیمہ یعنی یہ نو چیزیں جو ہیں اور ان چیزوں کے مطابق رب کے اس حکم کے مطابق عمل کرنا یہی سیراتِ مستقیم ہے اور یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا بیان قرآن پاک کی ان آیات میں ہے اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تعالو تم آؤ تعالو کا ترجمہ ہے آ جاؤ اور اصل میں یہ کلمہ ایسے وقت بولا جاتا ہے جب کہ کوئی بلانے والا بلند جگہ پہ کھڑا ہو کر نیچے والوں کو اپنے پاس بلائے اور یہاں پہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو لوگ ان احکامات کو مان لیں گے تو گویا کہ وہ بلند ہیں اور برتر ہیں آؤ تم حرم کم علیکم میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کون کون سے کام تم پہ حرام قرار دے دیے ہیں سب سے پہلا اللہ تشرکو بھی شیعہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ نہ کسی انسان کو نہ جن کو نہ فرشتے کو نہ نبی کو نہ پہاڑ کو پتھر دریا کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کیونکہ شرک بہت بڑا گنا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یح فروشرا کا بھی فرو ماد علی کلیم شاہ باقی گناہ تو اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ صلاحت وسلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو جبرائیل علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کتاب المان میں آتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا آؤ لوگو میں تمہیں بتاؤں میں تم پہ پڑھوں کہ رب نے کون کون سے کام حرام قرار دے دیے ہیں ایک شرک نہ کرو دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ نیکی کرو مقصد کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو ان کو ایزا نہ پہنچاؤ اور یہاں پہ ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ شرک نہ کرو اور والدین کو نقصان نہ پہنچاؤ مگر حکیمانہ انداز سے بیان اس طرح کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ نا کرنا انہیں ایزا پہنچانا انہیں تکلیف نہ پہنچانا بلکہ حسن سلوک اور نیاز مندانہ برتاؤ کے ذریعے ان کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا بھی فرض ہے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے والدین کو اعزاب پہنچانے اور تکلیف دینے کو شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انش کرلی والی والد یعنی میرا شکر ادا کرو اور والدین کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون اپ نے فرمایا تیری والدہ اس نے کہا پھر کون اپ نے فرمایا تیری والدہ اس نے کہا پھر کون اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب میں موجود ہے تیسرا حکم ولا تقدل اولاد املاک نہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو پہلی آیت میں بتایا گیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے جو اولاد کے ذمے ہے اور اس نے اولاد کا حق بتایا گیا جو کہ والدین کے ذمے ہے کہ اولاد کے ساتھ بد سلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت میں اس کو زندہ ترغور کرنے یا قتل کرنے کا جاری تھا اس آیا مبارکہ میں روکا گیا کہ ولاق من املاک زمانہ جاہلیت میں لوگ بڑے بے رحم تھے سنگ دل تھے ایک بدترین رسم تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے ختم کر دیا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا اسے زندہ گاڑ دیا جاتا اللہ فرماتے ہیں بھوک کے ڈر کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور زمانہ جاہلیت کا یہ والا فیل آج بھی ہے خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے یہ بدترین فیل ہے ولا قتل اولاد کم خوشی اللہ فرماتے ہیں تم کیوں نے قتل کرتے ہو انہیں قتل نہ کرو جو اللہ تمہیں رزق دے سکتے ہے وہ انہیں بھی رزق دے سکتا ہے اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا میں نے اس کی پھر کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی ولا تقت اللہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور ولا تک رب الفاح شما دہارا منہا وما بتن چوتھا حکم بے حیائی کا کام بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ فواہش ولا تقرب فواہش فواہشہ کی جمع ہے اور لفظی اور لفظ فحش فاہش فحشہ اور فواہشہ یہ سب مستر ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں اور دور تک پہنچیں فحش اور فحشا کے اس مفہوم میں عام اور بڑے بڑے گناہ بھی داخل ہیں اور چھوٹے گناہ بھی داخل ہیں خون گناہوں کا تعلق کول سے ہو یا افعال سے ہو ظاہر ہو باطن ہو قلب سے ہو بدکاری اور بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں ونا تقرب الفواہ شما دہرمنہ وبام وطن اور غور کریں آئے مبارکہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم برے کام نہ کرو بے حیائی کے کام نہ کرو کہا گیا ولا تقرب الفواہش فواہش کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسے کام بھی مت کرو جن کاموں کے کرنے میں یہ خدشہ ہے کہ تم برائی کے قریب پہنچ جاؤ گے خو بے حیائی کے کام ظاہری ہوں یا باطنی ہوں پوشیدہ ہے یا ظاہر ہیں؟ ہے تو بے حیائی کے کام اس لیے بے حیائی والے کام نہ کرو ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل انما ہر رما ربی الفاح شما رمنہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بھی بے حیائی ہے وسا اسبیلا اور برا راستہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں ہے غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے حکم <بِالحق> قتل نہ, حق نہ کرو. کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرو سید عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون تین صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے پہلی صورت شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے دوسری صورت اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہو تو اسے بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تیسری صورت وہ اپنا دین چھوڑ کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے یعنی اسلام کو چھوڑ دے اور کفر کے ساتھ مل جائے یہ جی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ولا تقرب مال التیم اللہ بلتی ہی احسن حتى یبلغا اشودھا چھٹا حکم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ مت کھاؤ ولا تقرب مال ال یتیم اللہ بلتی ہے احسن حتہ یبلغا اشودھا یتیم کا مال بھی مت کھاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے اس کے متعلق یتیم کا مال اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یتیم کے مال کے متعلق سورہ نسا میں میں تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں آگے بڑھتے ہیں و او فلقیل ولمیزا نبل ساتواں حکم کیا ہے ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو ناپ تول میں کمی کرنا لیتے وقت تو پورا ناپ تول لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا یہ بہت گری ہوئی بات ہے قوم شعیب میں بھی یہی خصلت تھی یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کا باعث بنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں <يخصرون> بری ہلاکت ہے ماب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے وہ لوگ جب لوگوں سے ماپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کر دیا وہ او فلکیلا ادا کل تم و ذینکستمستقیم ماپ کو پورا کرو جب ماپو اور سیدھی طرازوں کے ساتھ وزن کروکل یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے یعنی جن باتوں کی ہم تاکید کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو اگر ایسا ہوتا تو ہم ان باتوں کا حکم ہی نہ دیتے کیونکہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف نہیں لا ٹھہرات اللہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق ہی ادا کل تم فادل کا ندا قربا آٹھواں حکم ادلو انصاف سے کام لو یعنی جب مقدمات کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو خواہ وہ شخص جس کو انصاف کی بات کہنے سے یا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے سے نقصان پہنچ رہا ہو تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اللہ نہ انصافی کو پسند نہیں کرتے پیچھے آپ نے پڑھا نا صورت معاہدہ میں آج نمبر آٹھ قوامین اللہ شہدا بالکست نوما حکم اللہ کے عہد کو پورا کرنا یادین اوفو بلاقود ایو لوگ جو ایمان لائے ہو عہد پورا کرو او ہو بلاحد ان الحدا کا وادوں کو پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انحدہ مستقیم فتب پہلے نو حکم بیان کیے پھر دسواں حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو نوما حکم کیا ہے اسی کی پیروی کرو تم بھی اسی پہ چلو اور یاد رکھو ولا تبھی اسب اللہ فتح فرا کبھی مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو اس عیسائیت میں جس طرح تمام بات سے منع فرمایا گیا اسی طرح اسلام میں فرقے بنانے سے بھی منع کر دیا گیا اسلام میں سیدھی را صرف ایک ہے جو کہ کتاب و سنت کی راہ ہے جس پر وہ تین زمانے گزرے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرون قرون قرار دیا خیر القرون کرانی بہترین زمانے جو تھے وہ اسی پہ تھے ولا اصول مختلف راستوں پہ نہ جاؤ جیسے یہ حکم ہے کہ دین اسلام کی پیروی کرو اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ دین اسلام میں جو سیدھا راستہ ہے اسی پہ چلو فرقے نہ بناؤ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں سم آنا سلب تمام تفصیل قرآن کریم کا یہ جو اسلوب ہے یہ کئی جگہ پہ دہرایا گیا جہاں قرآن کا ذکر ہوا وہاں ساتھ تورات کا بھی ہوا جہاں تورات کا ہوا وہاں پہ ساتھ قرآن کا بھی ہوا اسی اسلوب کے مطابق یہاں بھی پہلے قرآن کا ذکر تھا اب یہاں پہ تورات کا ذکر ہے کیوں کیونکہ تورات جو تھی وہ اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھی وہ ہدایت اور رحمت کا باعث تھی اسی طرح یہ کتاب جو ہے اس میں بھی تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی یہ بھی ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن ہے کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں رب کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے تعالو تم آؤ اتلو میں پڑھتا ہوں ماں جو کچھ ہر رما حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشرکو یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ بہ ہی اس کے ساتھ شین کچھ بھی وبوالدین اور والدین کے ساتھ احسانن احسان کیا کرو ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو من املاک مفلسی کے ڈر سے نہنو ہم نہ رزق کو رزق دیتے ہیں تمہیں و ا اور انہیں بھی ولا تقرب اور نہ تم قریب جاؤ فواہش بے حیائی کے کاموں کے ماں جو زہرا ظاہر ہوں منہا ان میں سے وما بطن اور جپوشیدہ ہوں ولاقت اور نہ تم قتل کرو انفسا ان جان کو اللہ وہ جان کہ حرم اللہ حرام کیا ہے اللہ نے اللہ مگر بالحق کی حق کے ساتھ یہ ساکم بسیت کی ہے تمہیں اللہ نے بھی اس کی کیوں تم تاکل اور نہ تم قریب جاؤ مگر باللتی اس طریقے کے ساتھ ہی جو بہترین ہو حتیٰ یہاں تک کہ یب وہ پہنچ جائے اشدھ ہو اپنی پختگی کو یعنی وہ بالغ ہو جائے جیسا کہ سورنسا میں کہا گیا کہ وہ بالغ ہو جائے اور وہ بات کو سمجھنے لگ جائے تم محسوس کرو کہ وہ اکل مند ہو گئے ہیں وہ او فلکیل اور تم پورا کرو قیل ماپ کو ولمیزانا اور تول کو بالکستی انصاف کے ساتھ لانک نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو اللہ مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی اور جب تم کہو فادلو تو انصاف سے کام لو وبا اور اگرچہ وہ ذا زاکربہ قریبی ہی وبی عہد اللہ اور اللہ کا عہد اوفو پورا کرو ذالم یہ سب باتیں وساکم وسیعت کی تمہیں بھی ہی اس بات کی کس نے اللہ نے لالکم تاکہ تم تدک نصیحت کرو انہا اور بے شک سیراتی میرا راستہ ہے مستقیم ان سیدھا فتح بھی اوہ تم اسے کی پیروی کرو ولا تبھی او اور نہ تم پیروی کرو سبلا راستوں کی فتح فرا اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے تمہیں ان سبیلی ہی اس اللہ کے راستے سے ذالکم یہ سب باتیں وساکم وسیعت کرتے ہے تمہیں کون اللہ بہی ان کی لعلکم تاکہ تم تتقون ڈرو ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماں پورا کرنے کے لئے نعمت کو اس شخص پر جس نے احسنا نیکی کی و تفصیلا اور تفصیل بیان کرنے کے لئے لکل شہین ہر چیز کی وہودن اور ہدایت یعنی باعث حدایت تھی وہ رحمتن اور ذریعۂ رحمت تھی لال تاکہ وہ بلقاء کو اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون ایمان لے آئے وہ آخر داوانہ رب العالمین